له فكذب بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهداه هدي محمد وصار الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ بہت رحم کرنے والا بہت رحمان اور رحیم ہے محترم بھائیوں محترمہ بہنوں یہ بات چل رہی ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا کتاب و سنت میں اس کی جو نشانیاں بیان کی گئیں حضرت تمیم داری رضی اللہ نے خود اس سے جو ملاقات کر کے اس کی باتیں بیان فرمائیں اور جب وہ ظاہر ہوگا اس سے پہلے کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی اس نے کہا کہ کیا بحیرہ تبریہ میں ابھی تک پانی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہتا ہے کہ وقت آئے گا کہ اس میں پانی نہیں ہوگا بحیراتبریہ اردن اور اسرائیل کی سرحد کے پاس ہے اسرائیل کے اندر ہے اسرائیل کا وہ حصہ جو اردن کے ساتھ لگتا ہے مشرق شمال میں وہاں پر ہے وہ اور اس میں ابھی پانی ہے اور بتدریج کم ہو رہا ہے پھر اس نے آین زگر کا تذکرہ کیا کہ زگر والا چشمہ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے صحابہ اکرام نے فرمایا جو بعد میں صحابی بن گئے کہ اس میں پانی ہے اور لوگ اس سے آل پاشی کرتے ہیں یہ چشمہ بھی اسرائیل میں ہے ڈیڈ سی کے پاس بحر مردار کے پاس یہ چشمہ ہے اور وہ بھی انہی کی کسٹڈی میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دا جال کے پیروکار زیادہ یہودی اور عورتیں ہوں گی یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گی اور ہمیں نظر آتا ہے کہ تھوڑی بہت بھی شوب بازی دکھانے والے سے زیادہ متاثر ہونے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں اچھا خاصا توحید والا آدمی ہے اس کی بیوی کہیں نہ کہیں جاتی ہوگی کسی سے تعویذ کسی سے دھاگا کسی سے گنڈا کسی قبر پر کسی حجر حجر شجر پر توہمات کی دنیا میں آگے بڑھنے والی مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور کئی عورت نما مرد بھی ہیں اور یہودی تو ہیں ہی دجال کی پارٹی انہوں نے تو اس کا ساتھ دینا ہی ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتباہ سبعون اون الفن مین یہود اسفحان اسفحان علاقہ اس کے ستر ہزار یہودی اس کا ساتھ دیں گے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسفحان میں بے شمار یہودی آباد ہیں جو ایران کا ایک شہر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری علامتیں این زگر بحیرہ تبریہ پر اسرائیل بن جانا اور اصفحان میں بے شمار یہودیوں کا ہونا یہ وہ باتیں جو ڈیڑھ ہزار سال پہلے کہی گئی تھیں آج وہ ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اور اس وقت اسلام کو سائڈ پر رکھ کر الہیات ایمانیات عقائد کو دور کر کے مادا پرستی کا جو سبق پڑھایا جا رہا ہے سائنس اس نے چھوٹا سا موبائل بنا دیا آپ کان سے لگائیں تو آپ دنیا کے آخری کنارے میں بات کر سکتے ہیں یہ مولویوں نے کیا بنایا ہے انہوں نے کیا کیا ہے بھائی ہم دنیا میں ان باتوں کا ان ایجادات کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس کام کے لیے تو دنیا میں ہمیں پیدا نہیں کیا جتنی ایجادات بڑھتی جا رہی ہیں اتنے انسان کے گرد طوق اور پاؤں میں زنجیریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہ سارے ان کے اعلی کار ہیں موبائل فون ہیں تو سارے کے سارے ایک ہب سے گزرتے ہیں اور آپ کی ہر صغیرہ کبیرہ کو وہ جانتے ہیں کون کون کہاں کہاں سے کب کب گزرا تھا اس وقت وہ ٹیلیفون کر رہا تھا سن رہا تھا یا نہیں سن رہا تھا حتیٰ کہ اگر اس کا ٹیلیفون بند بھی پڑا تھا مگر اس کے پاس تھا تو یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہیں کہ کون کہاں کب کتنے بجے گیا تھا یہ معلومات حاصل کرنا انسانیت کو اپنا غلام بنانا یہ سب جال کے آنے کی تیاریاں ہیں فری میسنز کے نام سے ہیکل سلیمانی کے بنانے والے جو معمار تھے ان کی خفیہ تنظیم اس وقت پوری دنیا میں بڑی بڑی حکومتوں کو اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہے یہ بوش بھی ان میں سے ہے اور کئی ہیں لمبی بات ہے یہ سارے کے سارے ورلڈ بینک بنانے والے آئی ایم ایف بنانے والے دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کا پورا منصوبہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی ہر قسم کی شناخت کو ختم کر کے صرف ایک ہمارا غلام انسان کی شکل میں ہمیں بنانا چاہتے ہیں. عربی میں ہم علماء کہتے ہیں انگریزی میں گلوبلائزیشن کہتے ہیں انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن صرف اتنی رہ جائے گی کہ ایک اس جہان کا ایک فرد ہے مسلمان ہے نہیں ایشین ہے نہیں افریقن امریکن نہیں اس جہان کا ایک فرد ہے اور اس کی بھی داغ بیل ڈالی جا چکی ہے یہ سب اس جال کے آنے کی تیاریاں ہیں آپ معیشت کو دیکھ لیں معیشت میں آپ کو بے بس کر دیا گیا ہے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ہے ایک زمانہ تھا سونے چاندی کا سکہ تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ کے پاس جتنا سونا پڑا ہے وہ سونا ہی ہے اگر اس کے اوپر حکومت کے نشان مٹ بھی گئے ہیں تو وہ تل کر بھی سونا ہی بکے گا اور اس کی قیمت میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی آہستہ آہستہ اس کو نوٹ کرنسی پہ لا کر کنٹرول سارا ان کے ہاتھ میں ہے جب چاہیں کہیں کہ پاکستان کا نوٹ اللہ نہ کرے یہ زیرو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں چلو اور آپ نے اپنے افغانستان کا حال دیکھا کہ افغانی روپیہ تول کر بکتا تھا وہ قیمتی چیز تھی اس کو بے بکت کر دیا گیا عراق کا روپیہ عراق کی کرنسی اس کو جنگ لڑی اور بے بکت کر دیا گیا جبکہ وہ سعودیہ سے پندرہ گنا زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا آپ رات سوئے آپ کے جیب میں ایک ہزار روپیہ تھا صبح اٹھے تو وہ دو سو رہ گیا نوٹ اوپر ہزار ہی لکھا ہوا ہے نوٹ بھی چینج نہیں ہوا وہی وہ کا وہی وہ ہے لیکن اب وہ دو سو کا ہے وہ ہزار کا نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے معیشت پر اس طریقے سے کنٹرول کر لیا گیا ہے روپے کے بعد اور یہ سارا ٹوٹل سودی کام ہے سو فیصد سود پر مبنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر سودا ہوگا آج ہم نوٹ کی نوٹ کے ساتھ بے کرتے ہیں پانچ ہزار کا دے کر ہزار ہزار کے پانچ لیتے ہیں آپ کے نوٹ کا سونا بھی بینک میں میرے نوٹ کا سونا بھی بینک میں ادھار سونے کی ادھار سونے کے ساتھ بے ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا پوری کیپیٹلسٹ اکانومی کی جڑ کاٹ کر رکھ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ساتھ کہ سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے جب بھی سوتا ہوگا ہاتھوں ہاتھ ہوگا اور برابر برابر ہوگا واقعات لکھے ہیں صحابہ کرام کے بڑے سکے دے کر چھوٹے سکے لینے گیا اس کے دروازے پر کھڑا ہے وہ کہتا ہے یہ مجھے دے دو میں گھر سے لا کر چھوٹے سکے دیتا ہوں کہا نہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلات و نے منع فرمایا ہے ہاتھوں ہاتھ ہونے چاہیے اور برابر برابر ہونے چاہیے تو گھر سے پہلے لے کر آ جب تیرے ایک ہاتھ میں وہ ہوں گے پھر دوسرے تیرے ہاتھ میں میں یہ دوں گا یہ ہے طریقہ میرے مصطفیٰ علیہ السلات والسلام کا اور یہاں پہلے سونے کے نوٹ پھر سونا کم نوٹ زیادہ پھر سونا اور کم اور نوٹ زیادہ سکسٹی سکس پرسینٹ سونا سو پرسینٹ نوٹ پھر تھرٹی تھری پرسینٹ سونا سو پرسینٹ نوٹ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سونا بالکل ختم اور وہ کاغذ کی کرنسی جو آپ لوگ بینک میں جمع کرواتے ہیں اس کا 20-25% فیصد اسٹیٹ بینک لیتا ہے سارے بینکوں سے جو ڈپازٹ لیا جاتا ہے اس ڈپازٹ کو اپنی اصل اساسا ثابت کر کے اس کی بنیاد پر نہ جانے کتنے گنا نوٹ چھاپے جا رہے ہیں اور آپ کو پاسپورٹ بنوانے جاؤ تو مہینے کا ٹائم ملتا ہے جس مشین سے پاسپورٹ چھپتا ہے मशीनों مشینوں سے لوٹ چھپتا ہے اور نوڈ چوبیس گھنٹے چھپتا ہے پاسپورٹ کا ان کے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد और کرنسی کاغذ کی کرنسی پیپر کرنسی کے بعد آ رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کارڈ ہے اس کا وزن دس گرام ہے اور وہ پچیس کروڑ کا ہے اور دوسرے کا بھی دس گرام ہے اس میں دس ہزار ہے ایک کارڈ ہے اس میں سب کچھ ہے آپ کے ہاتھ میں وہ کارڈ ہی ہے وہ بینک میں جاؤ وہ بتائے گا کہ اس میں کتنے پیسے ہیں آپ نے ذرا برابر ان کی نافرمانی کی وہ کہے گا تیرے کارڈ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ دہشت گرد ہو گیا اس کے منجمد کر دو آپ کچھ نہیں بچا سکتے آپ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ کو اس طریقے سے گودی لے لیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس طریقے سے دجال لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کی بات نہیں مانے گا ان کی تجوریوں سے نکل کر پیسہ اس کے ساتھ چلا جائے گا اور دیکھتے رہ جائیں گے اور آج یہ کیفیت دجالی لوگ بنا چکے ہیں کریڈٹ کارڈ کے بعد اب انسان کے اندر ایک چپ لگے گی آپ ان کے دفتر میں جاؤ بینک میں جاؤ آپ کو دیکھ کر وہ بتائیں گے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کرنسی پھر نہیں ملے گی دکان پر جاؤ آپ کو مشین آپ کے جسم کے اندر سے پیسے نکال لے گی جتنا آپ نے سودا لیا اور آپ سودا لے کر چلے جاؤ آپ کو بالکل آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں یہ تو معیشت کی بات ہے جہاں تک سیاست کی بات ہے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ جو سمجھدار علماء علم جاننے والے لوگ ہیں وہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لیں ہر چوڑے چمار کا ووٹ نہیں لیا جاتا تھا گدے گھوڑے کو برابر نہیں کیا جاتا تھا میں کہتا ہوں مدینہ کے باسی لوگوں میں سب سے ووٹ نہیں لیا جاتا تھا صرف وہ اہل حل و عقد وہ قریبی ساتھی سمجھدار اور دین کا علم جاننے والے وہ خلیفہ بنا لیتے اور ابو بکر صدیق نے چھ کا نام لے دیا ان چھ میں سے ایک نے ایک کو خلیفہ بنا دیا گیا اس طریقے سے اسلام کی سیاست چلتی تھی لیکن یہاں کہا گیا نہیں ہر انسان کا ووٹ برابر ہوگا وہ گدا جاہل ہے یا وہ عالم دین ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا بالکل کچھ نہیں جانتا وہ اللہ کو ایک مانتا ہے یا تین مانتا ہے یا اللہ کو بالکل نہیں مانتا وہ بھی بتائے گا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہونا چاہیے یہ نظام دیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظام کی وہ باقاعدہ پیرے داری کرتے ہیں. جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے ان کی شہ پر ہی آتا ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب فائدہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر تحریک چلاتے ہیں ایم آر ڈی چلا دیتے ہیں کہ جی تحریک بحالی جمہوریت پورے عرب جو بہترین زندگی گزار رہے ہیں ان کی عوام ان پر خوش ہے ہزار کمزوریاں موجود ہیں لیکن عوام کا وہ بہرحال خیر خواہ خیر خواہی کرتے ہیں ان میں ان پر بہت بڑا بدنواد داغ لگایا گیا ہے کہ ان میں جمہوریت نہیں ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ انسانی حقوق کی پوالی کرتے ہیں یہاں پر عوام کو اپنی رائے دینے کی آزادی نہیں ہے رائے دینے کا مطلب بکواس کرو جو منہ میں آئے بولتے چلے جاؤ اللہ تبارک و تارا نے ایسی بات نہیں کرنے کی اجازت دی ہے جو منہ میں آئے بول دو وہ کہیں مردوں کی مردوں سے شادی ہونی چاہیے تو ان کو حق ہے وہ کہیں عورتوں کی عورتوں سے ہونی چاہیے تو ان کو حق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قاعدے نافذ کیے ہیں مسلمان پر اللہ کی حکومت ہوتی ہے ان کی اپنی حکومت نہیں ہوتی اور عوام کی حکومت کا مانا ڈیموکریسی عوام کہے مردوں کی مردوں سے شادی ہونی چاہیے تو یہ حق ہے اس لیے کہ عوام کی حکومت ہے رب رحمان یہ فرماتا ہے اعلی الخل خبردار تخلیق جب رب ربعۃ جلال کی ہے تو حکم بھی اس کا چلنا چاہیے پیدا جب اللہ نے کیا ہے تو حکم اس کا چلنا چاہیے ڈیموکریسی کہتی نہیں پیدا اللہ نے کیا ہے لیکن حکم حکومت ہمارے اوپر ہماری اپنی ہونی چاہیے ہم جو چاہیں پاس کر کے اپنے اوپر نافذ کر لیں یہ عین شریک ننگا کفر ہے جس کو آج اسلام کا لبادہ چوکا پہنا کر کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور کتنے کتنے اس دیوی کے اس کی زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں بڑے بڑے کلاح و دستار والے بڑے بڑے ممبروں محراب والے ان کا دماغ خراب کر دیا گیا اور وہ بھی اس کو مسلمان کرنے پر تلے ہوئے ہیں ایک زمانہ ہمارے بچپن میں تھا اس وقت اسلامی کیمونزم کا نعرہ لگا تھا اسلامی کیمونزم وہ کیمونزم جو اللہ کو ایک تین نہیں بلکہ رب کو مانتا ہی نہیں جس میں مذہب کو گالی سمجھا جاتا ہے اس کو کہہ دیا اسلام روٹی کپڑا اور مکان سرخ ٹینکوں پر بیٹھ کر آئیں گے اور پاکستان پر حکومت کریں گے اسلامی شراب اسلامی زنا نو بلّہ چل رہا چل رہا ہے اسلام کے نام پر بدکاری بھی چل رہی ہے اسلام کے نام پر شراب بھی چل رہی ہے مختلف شکلیں ہیں اس کی تو میرے بھائیوں سیاسی ادوار سے بھی آپ کو کیپچر کر لیا گیا ہے فری میسنز اور ان کی شرارتیں اور ان کی سازشیں وہ اس وقت مکمل طور پر آپ سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حکومت حکمران سازی کون کرتا ہے سراہتا اخبار میں آ جاتا ہے کہ فلاں بندہ وزیراعظم بننے کے قابل ہے یورپ اس پر خوش ہے یورپ اس پر خوش ہے اس لیے وہ حکمران بننے کے قابل ہے معیشت میں آپ کے ہاتھ پاں بھول چکے آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہا سیاست میں وہ سب کچھ لے جا چکے جہاں تک معاشرت کا تعلق ہے اللہ اکبر دجال جال آئے گا دت جال آئے گا تو کہے گا چلو زمین اگا دے زمین اگا دے گی دیکھو یہ زمین میرے کہنے پر پودے گا رہی ہے مجھے رب مانو اور اس کی تیاری آج کل کیسے ہو رہی ہے باقاعدہ ہم اپنا بوتے تھے دنیا کا سب سے بہترین اور بڑا آپاشی کا نظام پاکستان میں ہے ہم خود بوتے تھے خود ہی ہمارے بیج اپنے تھے کہا نہیں یہ تمہارے بیج غلط ہیں امریکی بیج آنا چاہیے امریکی بیج آئے گا تو اس کھیت میں اس کے بعد کسی اور کا بیج نہیں چلے گا آپ کے بیج پھر نہیں چلیں گے اور اس بیج میں امریکی سنڈی پیدا ہوگی اور اس کے لیے امریکی دوائی آئے گی اور تم اسی مصیبت میں رہو گے اتنے کی دوائی آ گئی اتنے کے بیج آ گئے اور بعد میں مجھے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ جی ہم عشر کی چیز کا دیں ہمارے اخراجات تو آمدن سے زیادہ ہو چکے ہیں عشر کیسے دیں اخراجات نکال کر دیں گے پہلے دیں اور وہ بےچارے وہ بڑے بڑے وڈیروں سے پیسے لے کر ادھار سود پر وہ امریکی دوائیاں ڈال رہے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ ان کے پیسے ادا کرتے رہتے ہیں وہ سارا سال محنت کرتے رہتے ہیں جن سے پیسہ لیا اسی کے پاس جا کر کے بیچنا ضروری ہوتا ہے اور سارا فائدہ وہ اٹھا جاتے ہیں دجال دجالی کبتیں کہتی ہیں تو زمین سے پودے نکل رہے ہیں اس میدان میں بھی ہمیں آہستہ آہستہ بیکار کر دیا جا رہا ہے اور جب وہ دانا بازار میں آتا ہے کیا سہانے دن تھے گندم عورتیں صاف کرتی جا کر کے پسوا کر لاتے چوکر اس میں سوجی اس میں میتا اس میں فائبر اس میں کیلشیم اس میں اور اب کیا ہے نہیں تم ڈب روٹی کھا لو اور برگر کھا لو اور تم چاکلیٹ کھالو اور دودھ تازہ نکلتا اس کو کھا لیا جاتا پی لیا جاتا دہی بنا لیا جاتا اب نہیں تم وہ پیکٹ والا پیو اپنا نل اس سے پانی تازہ نکلتا سردیاں ہوتی تو گرم نکلتا گرمی ہوتی تو سرد نکلتا کہا نہیں اب پانی بھی تمہیں پیک ملے گا اور اس میں مینرل کے نام سے وہ وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو آپ کے خلاف بہت بڑی سازش ہے جو آپ کی نسل تباہ کرنے والی ہے اس میں بھی آپ جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو کھانا کھاتے ہی نہیں وہ نوڈل لے آؤ اور یہ لے آؤ اور وہ لے آؤ ایک تو والد کے اوپر بوجھ بڑھ گیا دوسرا بچوں کی صحت خراب ہو گئی تیسرا سارا ملٹی نیشنل کمپنیاں ہم سے کما کما کر لے جا رہی ہیں اور ہم اپنی اس حالت کو بھول چکے ہیں اگر وہ تجالی ہیں تو ہم بھی تو ان کا تعاون کر رہے ہیں کھانے دانے میں بھی ہم وہ نہیں رہے معاشرت میں ہائے ہائے بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے چائنا نے کہا بچہ ایک ہی اچھا بچہ بولے ایک ہی اچھا دوسرا بچہ نہایت تکلیف دہ طریقے کے ذریعے قتل کیا جاتا تھا جس کے بعد اس کی ماں زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی تھی فرعون فرعون کا نیا ورژن تھا اور ہے لیکن آج ان کی حالت یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہونے کے باوجود ان کے پاس کمانے والے ہاتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں بوڑھے بوڑھے رہ گئے ایک کماتا ہے تو چھ کھاتے ہیں اور اب وہ پریشان ہیں کہ ہمارے تو کمانے والے ہاتھ ہی ختم ہو گئے پوری دنیا میں معیشت ہماری سب سے زیادہ گروت کر رہی تھی اس لیے کہ مزدوری سستی تھی اب تو ہمارے پاس کمانے والے ہاتھ نہیں رہے اب کہتے ہیں ماؤں بچے جنوں ہم آپ کو وظیفے دیں گے وہ دو ہی اچھے والا کام ختم ایران رو رہا ہے بدکاری کی کثرت دین کے نام پر بدکاری کی کثرت سے ان کے اولادیں نہیں ہیں گلی محلے میں تہران میں جا کر دیکھو بچے کھیلتے نظر نہیں آتے برطانیہ رو رہا ہے بچے دو ہی اچھے کہہ کر اگر یہی ریشو ہماری ماؤں کی ہڑتال کی رہی اور یہی ریشو مسلمان ماؤں کی رہی تو دو تیس تک یہاں ان کی میجورٹی ہو جائے گی وزیر اعظم مسلمان ہو جائے گی باقی جرمنی فرانس وظیفے دیے جاتے ہیں دو چار بچے ہو جائیں تو اتنا وظیفہ ملتا ہے ماں باپ کو کمانے کی ضرورت نہیں رہتی اور ہمیں کہا جا رہا ہے نہیں بچے دو ہی اچھے نسل کشی کرنا مسلمانوں کو قتل کرنا ان کی معیشت معاشرت اقتصاد پر قبضہ کرنا اور ان کو غلام ایسا بنانا کہ جیسی غلامی دنیا نے نہ دیکھی ہو یہ دجالی جلی ہتھنڈے ہیں اور ڈالر کے اوپر بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے دجال کی ایک آنکھ ہوگی کبھی نیٹ پر ون آئی لکھ کر دیکھو کتنا کتنا آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جو ایک آنکھ کے پجاری اس وقت موجود ہے دنیا میں اور وہ مسلمانوں کے خلاف بلکہ عیسائیت کے خلاف سب کے خلاف سازشی کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں چاہیے نہ اسلام نہ عیسائیت نہ کچھ اور وہ یہودی ہیں ان کو یہودیت بھی نہیں چاہیے وہ پوری دنیا کا ایک مذہب بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو رب بنانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں ہر قسم کی شناخت ختم کر کے یہ کس کا بیٹا ہے معلوم ہی نہیں کس کا بیٹا ہے جب بدکاری عام ہوگی فحاشی ارانی یعنی عام ہوگی فیشن کے نام پر تو کون جانے گا جس راستے پہ آج ہم چل چکے ہیں اس منزل کو یورپ پا چکا ہے جا کر دیکھو ہر دوسرا تیسرا بچہ حرام زیادہ ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے کی آخری منزل کو وہ پا چکے ہیں جب باپ کا پتہ نہیں تو باپ کی شناخت جاتی رہی اور سرحدیں ختم کر کے سب کو اپنا غلام بنا کر دنیا کا فرد ہونے کی ایک حیثیت رہ جائے گی باقی ساری شناختیں ختم کر دی جائیں گی اور جو دجال آئے گا وہ اس طرح کے کرشمے دکھا کر لوگوں کو اپنا مرحوب کرے گا اور اس کی بھی شکل آج صاف صاف نظر آتی ہے کتنے بڑے بڑے دماغ اور بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والے وہ اسلام ایمان کو دور رکھ کر اس ٹیکنالوجی کو ہی اپنا رب مانتے چلے جا رہے ہیں قدرت نے یوں کر دیا فطرت نے یوں کر دیا رب دل جلال کا نام ہی ختم کر دیا نوزلہ قدرت کا جبر ہے نوز قدرت کا جبر ہے یہ قدرت کے کرشمے ہیں قدرت نے یہ کر دیا فطرت نے یہ کر دیا ربلال کا نام نہیں لیتی حالانکہ ساری کائنات میں وما ولا ولا کتاب رب دل جلال فرماتے ساری کائنات میں کتاب را درختوں کے پتے بھی یہ قدرت کا جبر ہے نولہ اور ان ایجادات اور یہ امریکہ تو ہر چیز جانتا ہے وہ تو ہر ایک ہی جاسوسی وہ فیس بک کے ساتھ وہ ٹویٹر کے ساتھ وہ واٹسپ کے ساتھ وہ ٹیلی فون کے ساتھ ہر ایک چیز سوسی بھی وہ کرتا ہے ربعید الجلال علام الغیوب ہے عالم الغیب و شہادہ ہے علیم ہے خبیر ہے لطیف ہے اس رب کو سائیڈ پر رکھ دیا اور امریکہ کو اور فری میسنز کو اور ابلیس کو اور دجال کو اس کا مقام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور کسی کو پتہ نہیں چلتا ان کو سارا ہی پتہ ہے ربعت الجلال کے تمام اوساف اس دجال میں پیدا کرنے کے لیے آج فضا تیار کی جا رہی ہے اور دیکھ لو دین والوں کو بیوقوف سمجھنے والے بڑے بڑے دماغ ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے وہ مداح ہیں کبھی ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں اور دین دین پڑھنے والا دین سیکھنے سکھانے والا اس کو جاہل کہتے ہیں لا علم کہتے ہیں اس کو کچھ پتا نہیں حقیقت یہ ہے کہ دین کا علم بھی اصل علم ہے دنیا کا علم ایک آدمی پہاڑی پر ہو دنیا سے کٹا ہوا ہو بکریاں چلاتا اس کے دودھ پی کر گزارا کرتا ہو ربع الجلال کی عبادت کرتا ہو وہ جنت میں جا سکتا ہے فتنوں سے دور ہو اور دوسرا ساری دنیا کی مصیبتیں انٹرنیٹ اور یہ یہ سب استعمال کرتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا چراغ سمجھتا ہو حقیقت میں وہ اپنے جسم بھی برباد کر رہا ہوتا ہے اپنا اپنی آنکھیں بھی برباد کر رہا ہوتا ہے اپنا دماغ بھی اپنے اوقات بھی سارے اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہوتا ہے قیامت والے دن وہ جہنم میں جائے گا اگر ایمان نصیب نہ ہوا تو جنو کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنو رکھ دیا سمجھداری کو بے وقوفی اور بے وقوفی کو سمجھداری کہہ دیا اور خود ہی ریسرچر ریسرچ کرتے ہیں کہ ایل سی ڈی پر بیٹھنے والا بچہ اس کو یہ نقصان ہو جاتا ہے اس کو وہ نقصان ہو جاتا ہے رات کو بتکے جلا جلاکس سونے والے کو یہ نقصان ہو جاتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے اور یہ سارے نقصان ہو رہے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں آج دنیا کو گلوبلائز کر کے ان کا ایک دمہ دار آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ان کے بنانے والے اس طرح ساری دنیا کو اپاہد کر کے ہاتھ پو کے باندھ کر اپنے غلام بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کون ہوگا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا من امتی اللہ من النار میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو رب الجلال نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے اللہ ہمیں ان میں سے کرتے دو گروہ میری امت کے ایسے ہوں گے جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا تغزل الحت ایک وہ گروہ ہوگا جو ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گا ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا وہ اسابت التگونا عیصب نے مریم اور دوسرا وہ گروہ جو دجالی قوتوں کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ کی قیادت میں اس کے ساتھ لڑائی کرے گا دوسری روایت میں رسول نہیں ابراہن وائمن یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یو کامس یہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں تو اور کہیں دین کائم رہے گا اسلام پر قائم رہنے والے لوگ موجود رہیں گے اور اسلام کی بنیاد پر ایک گروہ کرتا رہے گا آخرهم اور یہ روز چلتی رہے گی کامت کے قریب تک چلتی رہے گی حتیٰ کہ اسی گروپ کے آخری لوگ وہ دجال کے مخالف مخ... کے خلاف کتال کریں گے دجال کے خلاف کتال کریں گے اسی گروہ کے آخری لوگ دجال کے, ساتھ کے خلاف کتال کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلات السلام کی قیادت ہوگی وہ امن کتابی الََََََََََََََََََََن ہی قبلہ موتی حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات سے پہلے ربعۃ الجلال فرماتے ہیں تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے اور وہ نو مسلم عیسائیوں کے ساتھ اور یہ جہادی گروپ جو اس زمانے تک چل رہا ہوگا ان کو ساتھ لے کر دجالی قوتوں کے خلاف کتاب کریں گے اور حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا اور یہ سارا تانا بانا قریب آتا جا رہا ہے جیسا میں نے عرض کیا اسرائیل کا بننا یہ دجال کے آنے کی تیاری کا ایک حصہ ہے بحیرہ تبریہ این ذکر کا اسرائیل میں ہونا یہ بھی اس بات کی بعین دلیل ہے اور اسفہان میں یہودیوں ستر ہزار یہودیوں کا دجال کا ساتھ دینا اور اس وقت اصفہان میں اس سے بھی زیادہ یہودیوں کا موجود ہونا یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ وقت قریب آ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے زمانے میں آیا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میرے بعد آیا ہر مسلمان کے لیے میرا اللہ خلیفہ ہوگا وہی وہ اس کا ساتھ دے گا جس کو معلوم ہو کہ وہ آیا ہے وہ اپنے ایمان پر فخر کرتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے نہ جائے وہ جائے گا اس کے کرتب دیکھے گا اس کا ایمان پگھل جائے گا اپنے آپ کو کلوز کر لینا مت نکلنا گھر سے اس کے دیکھنے کے لیے اور یہ اس وقت مصیبت ہے جہاں کہیں بھی دو چار لوگ جمع ہو جائیں وہاں اور لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے اور لوگ مجمعہ لگ جاتا ہے ایسے ہی اس کے ساتھ ہوگا کرتب دکھائے گا شوب دابازیاں دکھائے گا لوگ جمع ہوتے چلے جائیں گے اور سب کو وہ مرتد کر دے گا کافر کر دے گا تو میرے عزیز بھائیوں میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے مہدی محمد بن عبداللہ وہ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کو عدل کے ساتھ بھریں گے انشاءاللہ یہی وہ کرو جو کتاب کرتا کرتا آگے چلے گا وہی مہدی کے ساتھی ہوں گے وہی بعد میں حضرت عیسیٰ کے ساتھی ہوں گے اس لیے مایوسی کی بات نہیں انشاءاللہ ایک بار ان کی ٹھکائی ہم نے ضرور کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے اور رب الجلال دل نے فرمایا ہے ربك لَا يبعثن الى يوم من تیرے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ قیامت تک اللہ ان یہودیوں پر ایسا بندہ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو دردناک عذاب دے گا بخت نصر نے ان کو عذاب دیا صلاح الدین ایوبی نے دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کا بہت کلا کما کیا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا اب پھر سار اٹھا رہے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے لگتا ہے کہ فصل کٹنے کے بعد دوبارہ بڑی ہو گئی ہے انشاءاللہ اور اس وقت میدان میں عیسائی تو ان کے حلیف بن چکے ہیں اور ہندو تو ان کے ساتھ مل چکے ہیں اب لگتا ہے کہ یہ ہمت آپ ہی کو کرنی پڑے گی تیاری کر لو تیاری کر لو اللہ تبارہ کا مطالعہ ہمیں اس بشارت کا مستحق بنائے کہ جن کو اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اللہ تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ما علیہ